باب الحجب ويحجب الأم من السلس إلى السدوس بالولد أو ولد لبني او أخوين والفاضل عن فرض البنات لبني لبني وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنسيين اچھا آج ہم باب الحجب پڑھیں گے حجب بھائی ہا پر فتحہ ہے جین ساکن ہے بھائی حجب حجب یحجب حجوب حج بن کے معنی ہیں رکاوٹ بننا بھائی رکاوٹ بننا بھائی آپ نے زویل فروس کے بارے میں پڑھا کہ وہ بارہ افراد ہیں چار ان میں سے مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں بھائی تو کل بارہ ہیں اور بارہ میں سے دس نسبی ہیں دو سببی ہیں نسبی کون ہیں سببی کون ہے میاں بیوی اور ان کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں نسبی رشتہ دار ہیں بھائی آپ بعض اوقات بھائی ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی ہو جاتی ہے یا وہ دوسرا بالکل ہی محروم ہو جاتا ہے بھائی وراثت سے بھائی اس کو کہتے ہیں حجب بھائی تو دیکھو ایک وارث دوسرے وارث کے لیے رکاوٹ بنا اس کے حصے کو کم کر دیا یا اس کے بالکل اس کے حصے سے ہی محروم کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں حجب کہتے ہیں حجب معلوم ہوا حجب دو قسم پر ہے بعض صورتوں میں حصے میں کمی کر دیتا ہے ایک وارث بھائی دوسرے وارث کے حصے میں کیا کر دیتا ہے کمی کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں حجب نقصان نقصان کا مانا کمی بھائی تو دیکھو یہ کس نے کس قسم کی رکاوٹ ڈالی ہے جس سے دوسرے کے حصے میں کیا ہوئی کمی ہوئی تو یہ ہے حجب نقصان اور دوسرا ہے کہ ایک وارث نے دوسرے وارث کو اس کے حصے سے بالکل محروم کر دیا اسے کہتے ہیں حجب خرمان خیرمان ہارف نون بھائی خیرمان کسی سے محروم ہے بھائی تو حجب کتنے قسم پر ہوا دو قسم پر ایک حجبِ نقصان ہے ایک حجبِ خیرمان ہے حجب نقصان کیا ہے کہ ایک وارث کے آنے سے دوسرے وارث کے حصے میں کمی آ گئی اور حجب خیرمان کیا ہے کہ ایک وارث کی وجہ سے دوسرا وارث اپنے حصے سے بالکل ہی محروم ہو گیا بائیل فروض میں آپ بھی تفصیل یہ سارے باتیں پڑھ چکے ہیں ایک آدھی مثال بطور وضاحت کے میں ذکر کر دیتا ہوں جیسے دیکھو آپ نے پڑھا تھا میت کی پوتیاں اگر ہوں اور بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں اور صرف پوتیاں ہیں تو پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں کتنا ملتا ہے کلوستان ملتا ہے لیکن اگر ایک بیٹی بھی ساتھ آ گئی تو اب بیٹی نصف لے جائے گی اور پوتیوں کو کتنا مل جائے گا صرف ملے گا کیونکہ بیٹیوں پوتیوں کو سلوستان سے زیادہ مال ہوں تو ان کو منسوخان سے زیادہ مال نہیں دیا جاتا تو اس نصف ان کو مل گیا اس پوتی ان پوتیوں کو مل گیا تو کتنا ہوا سلوستان پورا ہو گیا جیسے دیکھو مثلاً چھ دینار کل ترکہ ہے چھ دینار پہلے صرف پوتیاں تھیں دو یا تین پوتیاں تھیں تو انہ انہیں لیکن پھر جو ہے ایک بیٹی آ گئی بیٹی کتنا لے گئی نفس تو چھ کا نصب کتنا ہے تین تین بیٹی لے گئی اور دو سلوس ہم نے زیادہ سے زیادہ دینے ہیں اور دو سولوس کتنے بنتے ہیں چھ کے چار تو تین تو بیٹیا بیٹی لے گئی باقی کتنا رہ گیا چار میں سے ایک, ایک اور دے دیں گے پوتوں کو تو یہ سلوسان پورے ہو گئے بھائی کیا ہوئے سلوسان پورے ہو گئے بھائی تو دیکھو ایک بیٹی آئی اس نے پوتیوں کے حصے میں کمی کر دی پوتیوں کو پہلے مل رہا تھا سلوسان اب بیٹی کی وجہ سے کیا मिल کتنا مل رہا ہے سل رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ حجب نقصان ہے یہ کیا ہے حجب نقصان دوسری بھائی صورت دو بیٹیاں آ گئیں بھائی آپ کیا کریں گے سولو اب دو بیٹوں بیٹیاں دو یا زیادہ تو انہیں سلوسان ملتا ہے تو انہیں سلوسان مل جائے گا تو ان کے سلوسان یہی پورے ہو گئے تو اب پوٹیاں کیا ہو جائیں گی محروم ہو جائیں گی بھائی تو دیکھا دو بیٹیوں کے آنے سے پوتیاں اپنے حصے سے بالکل محروم ہو گئیں اسے کیا کہتے ہیں حجب حجب حرمان بھائی سمجھ میں آیا تو وارثوں کے مختلف حالتیں آپ نے جو زبیل فروغ کی پڑھی وہ سب میں اسی طرح ہے کسی کے آنے سے وہ حصے سے بالکل محروم ہو رہا ہے کسی کے آنے سے حصے میں کیا ہوتی ہے کمی اسی طرح جیسے بیوی ہے بیوی کو آپ نے پڑھا ہے روبو ملتا ہے چوتھا حصہ لیکن اگر اولاد ہو میت کی پھر کتنا ملتا ہے سمن پھر آٹھواں حصہ ملتا ہے تو دیکھو یہاں کون سا حجب آیا حجب حجب نقصان آیا بھائی تو کہتے ہیں دیکھیے بھائی باب حج وَيُحجَبُ الْأُمُّ الْسُدُسْ بِالْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ اَوْ <اَخَوَائِن> اور محجوب ہوتی ہے مات سلس سے سدس کی طرف یعنی پہلے سلس ملنا تھا اب کتنا ملے, گا؟ سدس ملے گا اور یہ کس کی وجہ سے بل او لدی اولادی میت کی اولاد کی وجہ سے یا اولاد یا بیٹے کی میت کے بیٹے کی اولاد کی وجہ سے او اوقین یا دو بھائیوں دو بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی ماں محجوب ہوگی پہلے سلط ملنا تھا اب ان کی وجہ سے کیا ملے گا سلطف ملے گا تو یہ دیکھو حجب نقصان آیا واضل اور وہ جو زائد ہوتا ہے انفرزل بناتی بیٹیوں کے حصے میں سے بیٹیوں کے حصے سے جو زائد ہوتا ہے مثلا دو بیٹیاں تھیں تو کتنا ملا ان کو سلوستان تو باقی کس کو دیں گے کہتے ہیں لی بنی لی بیٹے کے بیٹوں کے لیے ہوگا بیٹے کے بیٹوں کے لیے بھائی کیونکہ وہ عصبہ ہیں اور عصبہ باقی مال کو لے کر جاتے ہیں تو باقی جو بچے گا وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا تو کہتے ہیں لبنات لنی لی بنی وہ بیٹوں کے بیٹوں کے لیے ہوگا وہ آخاوات اور ان کی بہنوں کے لیے ہوگا یعنی جو بیٹے کے بیٹے ہیں ان کی بہنوں کے لیے ہوگا بھائی یعنی بیٹے کے بیٹے کون ہوتے ہیں وہ تو یوں کہیں جو زائد دوبارہ ترجمہ لبنی لبنی اور وہ جو زائد ہوتا ہے بیٹیوں کے حصے سے وہ پوتوں کے لیے ہوگا خواتین اور ان کی بہنوں کے لیے یعنی پوتیوں کے لیے ہوگا اور تقسیم پھر کس طرح ہوگی وہی بات بیان کر رہے ہیں دہ کری اسلو حل کے مز... مرد کے لیے جو ہے دو عورتوں جو کے برابر حصہ ہوگا بھائی آپ جانتے ہیں بھائی حقیقی بہنیں ہیں ایک طرف اور اس کے ساتھ کون ہیں اللہ بہنیں حقیقی بہنیں ہیں علاتی بہنیں ہیں کس کا حق مقدم ہے حقیقی, حقیقی بہنوں کا جی حقیقی بہنوں کا اور علاتی بہنیں وہ رہ جائیں گی لیکن ان کے ساتھ اگر کوئی بھائی بھی آ جائے تو وہ ان کو کیا بنا دے گا صبا بنائے گا اور تو لہٰذا جو حقیقی بہنوں سے جو بچے گا وہ علاتی بہن بھائیوں کے لیے ہوگا اور ان میں پھر اسی طرح تقسیم ہوگی کہ مثلو ان ان کے ل دو مذر کے لیے دو کے مثل حصہ ہوگا تو کہتے ہیں اور وہ جو زائد ہو اخوات ابول یعنی ماں باپ شریک بہنیں یعنی حقیقی بہنیں ہیں حقیقی بہنوں کے حصے سے جو زائد ہو یعنی باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہوگا یعنی اللہ بہن بھائیوں کے لیے ہوگا لکر حضل مذکر کے لیے دو مونس کے مثل حصہ ہوگا تو دو مونس کے حصے کے مثل ہوگا مذکر کے لیے وہ عیدا تارا کا بینتا ہوں بناتی بنی ہوں و بنی و بنی بنی فلیل نصفیلی بنیلی بنی اچھا سورت یہ ایک شخص کا انتقال ہوا ایک بیٹی ہے اور باقی پوتے پوتیاں ہیں تو کیا تقسیم کس طرح ہوگی بیٹی کو نسف مل جائے گا اور باقی مال پوتے پوتیوں میں تقسیم ہوگا کیونکہ پوتا پوتیوں کو کیا بنا دیتا ہے اور سبا بنا دیتا ہے تو یہی بات کر رہے ہیں وہ ادار تارہ کا بینتا ہوں وہ اور جب چھوڑا میت نے ایک بیٹی کو وہ بناتی بنن اور بیٹے کی بیٹیاں یعنی پوتیوں وہ بنی بنن اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے تو ایک بیٹی اور پوتے پوتیاں چھوڑی ولیل بنتی نصف تو بیٹی کے لیے نصف ہوگا واقعی لبنی و اخوات اور باقی جو ہے پوتوں کے لیے اور ان کی بہنوں کے لیے ہوگا لکری نسل و حضل السعین مذکر کے لیے دو منت کے حصے کے مثل ہوگا اسی طرح جو زائد ہوگا عن فرزل اختل ابیول امی ما باپ شریک بہن کے حصے میں سے ما باپ شریک یعنی حقیقی بہن حقیقی بہن کے حصے سے جو زائد ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا لبن ابی کس کے لیے ابی باپ کے بیٹے اور باپ کی بیٹیوں کے لیے یعنی اللہ بیٹوں اور اللہ بھائی بہن کہیں بھائی اللہ جی تو جو حقیقی بہن کے حصے سے زائد ہوگا وہ اللہ بہن بھائیوں کے لیے ہوگا لدا کریم حضل مزکر کے لیے دو منس کے حصے کے مثل ہوگا وہ منترا کا بنائے امین احد اخن امین جی صورت یہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور عصبات میں آصاب میں سے صرف دو چچا کے بیٹے ہیں بھائی سمجھ میں آیا نہ میت کا بیٹا ہے نہ پوتا وغیرہ نہ باپ ہے نہ دادا وغیرہ نہ بھائی ہے نہ چچا ہے ہاں چچا کے بیٹے ہیں تو پھر چچا کے بیٹے کیا ہو جاتے ہیں چچا کے خام مقام ہو جاتے ہیں تو یہ آصبا بن گئے اب دو چچا کے بیٹے چھوڑے بھائی صرف دو چچا کے بیٹے اور ان دو چچا کے بیٹوں میں سے ایک اس کا اخیافی بھائی بھی ہے ان دو چچا کے بیٹوں میں سے ایک میت کا بھائی دیکھو چچا نے مثلا دو شادیاں کی تھیں ایک بیٹا ایک بیوی سے ہے دوسرا بیٹا دوسری بیوی سے لیکن ہیں تو دونوں چچا کے بیٹے پھر چچا کا ہوا انتقال تو اس ایک بیٹے کی ماں سے اس کے والد نے نکاح کر لیا تو اس کی جو ایک چچزات کی ماں تھی اس کے ساتھ اس میت کے والد نے کیا کر لیا نکاح کر لیا اور اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا یہ جو میت ہے جس کا انتقال ہوا تو وہ جو دوسرا چچزاد تھا وہ اس کا اخیاتی بھائی بھی ہوا کیونکہ ماں دونوں کی ایک ہے البتہ باپ کیا ہیں دونوں کے الگ الگ ہیں سورج سمجھ میں آ گئے تو اب یہ ایک چچا زاد جو ہے یہ اس کا اخیاقی بھائی بھی ہے اور دوسرا صرف چچا کا بیٹا ہے تو اخیاقی بھائی جب ایک ہو اسے سدس ملتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح کریں گے بھائی پہلے اخیافی بھائی جو ہے وہ جو ایک چچا کا بیٹا ہے اور اخیافی بھائی بھی ہے اس کو پہلے دے دیں گے دینے کے بعد باقی جو پانچ اسداس بچ گئے بھائی پانچ افداد جو یوں کہ باقی مال بچ گیا وہ سارا آپ پھر دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے کیونکہ یہ دونوں چچا کے بیٹے ہیں یہ دونوں عصبہ ہیں اور باقی مال کیا ہوتا ہے عصبات کے اندر ان میں تقسیم ہوتا ہے تو باقی مال اب ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ منترا کا بنے امین اور جس نے چھوڑے اب نئے چچا کے دو لڑکے امین ان میں سے ایک جو ہے ما شریک بھائی ہے یعنی اخیافی بھائی ہے میت کا فل آخ تو اس اخیافی بھائی کے لیے سدوس ہوگا والباقی باقی نصفانی اور باقی ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا مشترکہ امن اور مسئلہ مشترکہ یہ ہے کہ چھوڑے کوئی عورت ایک عورت کا انتقال ہوا اور چھوڑا اس عورت نے زوجن اپنے خامند کو پیچھے عورت کا انتقال ہوا خامند ہے پیچھے وارث امن ام او اور جد اور ماں یا نانی ان میں سے بھی ایک ہے وہ عق ہوا تام امن اور کیا ہیں بھائی ہے ما شریک بھائی ما شریق بھائی یعنی اقیافی بھائی بھی چھوڑے وہ آخام اب و اومن اور ماں باپ شریک بھائی بھی چھوڑا یعنی حقیقی بھائی بھی بھائی تفصیل سمجھ میں آئی بھائی انترو کل مر کے چھوڑا ایک عورت نے اپنے پیچھے خامن کو اور ماں یا نانی کو ان میں سے کوئی ایک جو بھی آپ بنا لیں اور کس کو چھوڑاقی بھائی چھوڑے اور حقیقی بھائی چھوڑا ایک تو آپ کس طرح مسئلہ ہوگا یہ جو حقیقی بھائی ہے اس نے تو بننا ہے عصبہ کیا بننا ہے عصبہ اور خاون کو جب اولاد نہ ہو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اسے نصف آدھا دے دیں گے اور ماں کو کتنا ملتا ہے جب بھائی بہن دو ہوں تو ماں کو سلط نہیں ملتا پھر کتنا ملتا ہے سدست یاد دادی نانی دادی ہے اس کو بھی کتنا ملتا ہے سدست جس کو بھی آپ فرق کر لیں دونوں میں سے اور اولاد ام یعنی جو اخیاتی بھائی بہن تھے وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں سلس ملتا ہے ایک ہو تو سلس دو یا زیادہ ہو تو سلس ملتا ہے تو سلس انہیں مل جائے گا خاون کو کتنا ملا مثلا فرض کرو آسان صورت بناتے ہیں سر کا ہے چھ دینار چھ میں سے کس کو ماں کو ملا وہ کتنا ہے دو تو چار اور دو کتنے ہو گئے چھ تو چھ تو سارے یہی پورے ہو گئے تو لہٰذا آسا کو کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی حقیقی بھائی کو یا حقیقی بھائی ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا تو کہتے ہیں دیکھیے وہ المشترک اور مسئلہ مشترکہ انتل مر اتو کے چھوڑے کو عورت خامن کو اور ماں یا دادی کو من امین اور اخیاقی بھائیوں کو وحمین ابن و امین اور حقیقی بھائی کو ولیف تو خامن کے لیے نصف ہوگا ولیلو اور ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا ولی اولادل امی تلسو اور اخیاسی بہن بھائیوں کے لیے تہائی ہوگا تیسرا حصہ ولاشی علی اخوت ابیول امی اور حقیقی بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ سب انہوں نے باقی مال سارا ملتا ہے لیکن باقی ہی کچھ نہیں باب الرد یہ باب ہے رد کے بیان میں بھائی آپ کو وارثوں کی ترتیب بتلائی تھی کہ دیون وغیرہ اور وصیت نافذ کرنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ سب سے پہلے کس کو دیں گے زویل <تصف> فروض میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کرتے ہیں پھر جو باقی مال بچ جائے وہ کس کو دیتے ہیں آصاب کو لیکن آصابہ تو دو قسم پر ہیں کچھ نسبی ہیں جن سے نسبی رشتہ داری ہے کچھ سببی ہیں اور وہ کس کو کہتے ہیں معتق کو تو سب سے پہلے کون سے آسابات کو دیں گے نسبی کو دیں گے اگر نسبی کوئی نہ ہو پھر کس کو دیں گے سببی کو دیں گے اگر سببی کا بھی انتقال ہو چکا پھر اس سببی کے جو آساباد ہیں ان کو مال دیا جائے گا اگر وہ بھی کوئی نہیں تو پھر اس کے بعد پھر زویل فروس پر ان, ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا پھر واپس مال دوبارہ انہی میں تقسیم کر دیں گے ان کے حصوں کے بقدر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے لیکن بتلایا تھا یہ صرف نسبی زبی الوس پر رد ہوگا سببی یعنی میاں بیوی بی پر نہیں بھائی تو وہی ذکر کرنے لگے رد بھائی کہتے ہیں صحام لم مردود علیہم بقدر صحام الا علی اور وہ جو زائد ہوتا ہے صحام وہی ہیں فرض بھی حصے کو کہتے ہیں سہم بھی حصے کو اور وہ جو زائد ہوتا ہے زبی سیحام سے سی یا زبی الفروز کے حصوں سے ادالم تقن آسابطن جب میت کی کوئی آصاب نہ ہو تو مردود العلیہ یعنی نہ آصبۂ سببی ہے نہ آصبۂ نصبی ہے تو وہ جو ہے وہ ضائع جو ہے مردود العلوم ان انہیں زبی سہام یا زبی الفروض پر کیا کیا جائے گا اس کو رد کیا جائے گا بقدر سہان ان کے حصوں کے بقادار اللہ الزوجین سوائے زوجین یعنی میاں بیوی بی کے ولا ضلن مقصول اور وارث نہیں ہوتا قاتل مقتول سے اگر وارث نے کس کو کس قتل کیا مورث کو تو یہ قاتل اپنے اس مقتول مورث کا وارث نہیں بنے گا ولقفر ملتوں واحدہ اور کفر ایک ہی ملت ہے ایک ہی دین ہے یا توارس بھی باہم ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں بہی ای بال اس کفر کی وجہ سے آہل اے ای اہل اہل کفر یعنی کافر باہم ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے کافر یعنی کفر سارا ایک ہی دین ہے ملت ایک ہی ہے اب ان میں فرق ہو کوئی عیسائی یا کوئی یہودی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو سارے کافر تو وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے وَلَا يَرِتُ, وَلَا يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ اور وارث نہیں ہوتا مسلمان کافر کا وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ اور نہ کافر مسلمان کا وَمَالُ الْمُرْتَدِّلِ وَرَسَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اور مرتد کا جو مال ہے اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے بھائی مرتد کو اگر دار الحر بھاگ جائے تو الگ بات ہے ورنہ تو اسے تین دن میں کیا کر دیں گے بس تین دن مہلت دیں گے دوبارہ اسلام میں آ جاتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا تو اس کا جو مال ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہوگا یعنی جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ مکتا سبھی حال ردتی ہی اور وہ جو اس نے کمایا تھا مرتد ہونے کی حالت میں فہ وہ کیا ہے مال فہ ہے یعنی مال غنیمت ہے اسے بیت المال میں جمع کیا جائے گا وہ تن صورت یہ ایک جگہ پر کوئی کشتی غرق ہوئی اس کے اندر بھائی باپ کے ساتھ بیٹا بھی غرق ہو گیا باپ اور بیٹا اکٹھے تھے یا ایک جگہ دیوار یا عمارت گری اور اس کے نیچے باپ اور بیٹا دونوں آ گئے میں باپ اور بیٹے کی مثال بنا رہا ہوں آسان صورت ہے بھائی سمجھ میں آیا آپ چاہ اور کوئی ایک دوسرے کے جو وارث بن رہے ہوں وہ آگے کئی بھائی اس پانی میں غرق ہوئے یا اس عمارت کے نیچے آ گئے یا دیوار کے نیچے آ گئے آپ دیکھیے بھائی آپ جانتے ہیں جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کی موت کے وقت زندہ ہوں وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں امید. وارث بن جاتے ہیں تو اب لہذا یہاں پر بھی دیکھیں گے کس کا انتقال پہلے ہوا اگر باپ پہلے مر گیا اور بیٹے کا انتقال پانچ منٹ بعد ہوا تو باپ کے انتقال کے وقت بیٹا زندہ تھا یا نہیں تھا زندہ امید. زندہ تھا اگر سے پانچ منٹ باپو بھی انتقال کر گیا لیکن باپ کی موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت تو وہ زندہ تھا تو وہ وارث بن گیا اور پھر جب بیٹے کا انتقال ہوا اس وقت تو باپ زندہ نہیں تھا لہذا باپ اس کا وارث نہیں تو یہ بیٹا اس کے مال کا وارث ہو گیا اور وہ پھر آگے اب اس کی اولاد وغیرہ میں جس جو اس کے وارث بنیں گے ان میں تقسیم ہوگا سورت سمجھ میں آ گئے تو جب کئی وارث ایک جگہ اکٹھے انتقال کر جائیں تو دیکھا جائے گا کس کا انتقال پہلے ہوا جس کا پہلے ہوگا باقی اس کے وارث بنیں گے اور پھر اس کے بعد جس کا ہوگا باقی اس سے وارث بنیں گے جو زندہ ہوں گے لیکن اگر پتہ ہی نہیں چل سکتا بھائی کون پہلے کس کا انتقال ہوا اور کس کا پہلے انتقال نہیں ہوا تو کہتے ہیں بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا مجبوری ہے تو یوں سمجھیں گے اکٹھا انتقال ہوا تو ان کا جو مال ہوگا یہ ایک اس کے وارث تو نہیں بنیں گے مرنے والے کیونکہ یوں سمجھا ہم نے کہ سب کا کیا ہوا اکٹھا انتقال ہوا تو باقی وارث اکٹھا جب انتقال ہوا تو مال وراثت تو زندوں کو ملتا ہے تو جو باقی زندہ ہیں ان کو مال دے دیں گے سمجھ میں آئی بات بھائی و کہتے ہیں وہ عیدا غرق جماعت ان اوسقن جب ڈوب گئی کوئی جماعت غرق ہوئی کوئی جماعت پانی وغیرہ میں اوسقا تعلیہ ہم ہا یا گر گئی ان پر کوئی دیوار ہا دیوار کو کہتے ہیں فلم یو پس یہ معلوم نہیں ہے کہ مم ماتم ان ہم اول بس معلوم نہیں ہے کہ کون ان میں سے مرا ہے پہلے یا بس معلوم نہیں ہے وہ جو مرا ہے ان میں سے پہلے فمال واحد امین واراستی تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا جو مال ہوگا وہ زندوں کے لیے ہوگا اس کے وارثوں میں سے جو زندہ وارث ہیں ان کے لیے ہو جائے گا بھائی جو بھی بنے ادجتا مالوسی قرآبانی لوتا فرا خطافی شخصینی مع آحدہ مجوسی بہ یاد رکھیے مجوسیوں کے اندر یہ بہت سے فاسد نکاح وغیرہ ہیں ہاں جو اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ اور عام دینوں میں بھی جائز نہیں ہے مثلا ان کے ہاں ماں کے ساتھ بھی نکاح وہ کرتے ہیں بہن کے ساتھ بھی بیٹی کے ساتھ بھی اب ایک مجوسی اس کا انتقال ہوا ایک مجوسی کا انتقال ہوا اور دوسرے مجوسی کے اندر اس کے دو رشتہ داریاں جمع ہو رہی ہیں جیسے آپ نے بھائی بھی تھا دو رشتہ داریاں جمع ہوئی تھیں تو یہاں بھی جب دو رشتہ داریاں ایسی جمع ہو جائیں کہ ان وہ اگر الگ الگ شخصوں میں ہوں تو انہیں ان کا حصہ ملتا تو یہاں بھی ان دونوں رشتے की کی وجہ سے اس کو حصہ ملے گا جیسے وہ اوپر آیا تھا बेटे چچا کے بیٹے بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھا اخیافی بھائی بھی تھا تو یہ الگ الگ تھے یہ ایک ہی شخص تھا ایک ہی شخص چچا کا بیٹا بھی ہے اور اخیافی بھائی بھی ہے تو یہ اخیافی بھائی الگ ہو چچا کا بیٹا الگ ہو تو انہیں ان کا حصہ ملنا تھا اب ایک آدمی بھی آ گئے تو ہم نے اسے دونوں کے حصے دے دیے تو مجوسی کے اندر بھی اسی طرح ہوگا اگر اس کے کیا ہو ایک ہی شخص میں دو رشتہ داریاں جمع ہوئیں اگر یہ الگ الگ شخصوں میں ہوتی تو دونوں کیا بنتے وارث بنتے تو لہذا اس کو یہ دونوں کی وجہ سے وارث ہوگا دونوں کا حصہ اس کو دیا جائے گا صورت سمجھ میں آ بھائی جیسے دیکھیے بھائی صورت یہ مثلاً ایک مجوسی نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی اس بیٹی سے اس کی آگے دو بیٹیاں ہوئیں پھر مجوسی کا انتقال ہوا اب کس کس کو اس نے چھوڑا ایک تو یہ جو بیٹی تھی جو اس کی بیوی بی بھی ہے اور دوسری دو بیٹیاں جو اس سے پیدا ہوئی آپ ان میں سے اچھا آگے ذرا چلیں ان دو بیٹیاں جو اس کی ہیں آخر میں پیدا ہوئی ان میں سے پھر ایک کا انتقال ہوا اب اس کی براثت تقسیم کرنی ہے بیٹی کا کیا ہوا انتقال ہوا اب اس نے کس کس کو چھوڑا ہے یہ ایک بہن کو چھوڑا اور ایک ایک ماں کو چھوڑا لیکن یہی ماں اس کی علاتی بہن بھی ہے بھائی یہ جس شخص کی بیٹی ہے وہ بھی تو اسی کی بیٹی ہے تو یہ اللہ بہن ہوئی یا نہ ہوئی ہوئی تو یہی اس کی ماں بھی ہے یہی اس کی اللہ بہن بھی ہے تو اس کو اگر ماں اور اللہ بہن الگ الگ ہوں تو دونوں کو کیا ملتا ہے حصہ ملتا ہے تو یہاں بھی اس ایک کوئی ماں ہونے کی وجہ سے بھی حصہ ملے گا اور اللہ کا بھی حصہ ملے گا مال مجوسی خرابتانی اور جب جمع ہو جائیں کسی مجوسی کی ایسی دو قرابتیں لوتا خر اگر وہ جدا جدا ہوتی پھر شخصی دو شخصوں کے اندر تو ورثا آحد ہوما مال تو ان میں سے ایک وارث ہوتا دوسرے کے ساتھ یعنی یہ دو کراپتیں دو الگ الگ آدمی میں جمع ہوتی ہیں تو دونوں کیا ہو جاتے وارث ہو جاتے وہ صورت نہیں جس میں ایک محجوب بن جاتا ہے بعض اوقات ایک وارث دوسرے کی وجہ سے کیا بن جاتا ہے محجوب پھر تو یہاں بھی محجوب ہونے کی وجہ سے ایک کا حصہ ملے گا ایک کا حصہ نہیں یہ وہ صورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے جمع ہو جانے کے باوجود پھر بھی دونوں کیا بنتے ہوں وارث بنتے ہو تو, تو وہ مجوسی وارث ہوگا ان دونوں قرابتوں کی وجہ سے دونوں کی وجہ سے مجوسی کہتے ہیں وارث نہیں ہوگا مجوسی بل ان کے حد الفاص ان فاسد نکاحوں کی وجہ سے اللہ تیس الحافی جن کو وہ حلال سمجھتے ہیں اپنے دین میں بھائی دیکھو یہ اپنی ماں سے بھی نکاح کرتے ہیں اسے اپنے دین میں جائز سمجھتے ہیں اپنی بیٹی سے بھی کرتے ہیں اپنی بہن سے بھی نکاح کرتے ہیں اس کو اپنے دین میں لیکن یہ تو نکاح فاسد ہیں بھائی اور تو اب یہ نکاح فاسد کی وجہ سے کیا وارث بنیں گے ایک دوسرے کے کہتے ہیں نہیں نکاح فاصد کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا ایک مجوسی ہے اس نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو اب اس مجوسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو اس کی بیوی ہے وہ تو اس کی بیٹی بھی ہے لیکن بیٹی ہونے, بے, تو بیٹی ہونے کا تو اسے حصہ ملے گا لیکن بیوی ہونے کا حصہ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ یہ نکاحی فاسد تھا فاسد ہے جائے تو جس نکاح پر ہم صورت میں اجازت نہیں دیتا سمجھ لو وہ کیا ہے نکاح فاسد ہے تو کہتے ہیں والا دوبارہ دیکھیے ترجمہ والا اور وارث نہیں ہوتا موجود تھی ان فاسد نکاحوں کی وجہ سے اللاتی یستحلونه ہا جن وہ حلال سمجھتے ہیں فی دینہم اپنے دین میں وا عصبۃ ولد الزنا و ولد الملعنۃ مولا امہما بھائی ایک ولد الزنا ہے بھائی ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے زنا کی وجہ سے تو اس کے عصبہ کون ہوں گے بھائی بھائی زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس کی نسب صرف ماں کی طرف ہوتی ہے اس جانی کی طرف نسبات نہیں ہوتی بھائی تو لہذا یہ تو صرف اس عورت کا بیٹا ہے اب اس کے بھی کوئی عصبہ کون ہوں گے اس کی ماں کا معتق ہے وہ کیا ہوگا اس کا عصبہ ہو جیسے وہ ماں کا عصبہ ہے اس کا بھی کیا ہوا عصبہ ہوا اسی طرح ولد ملعانہ مولانا ہے بھائی مولانا بھائی وہ عورت جس نے لعان کیا بھائی کیا لعان کیا ہے. خامن نے اس پر زنا کا الزام لگا اور پھر قاضی کے پاس دونوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے پر لیہان کیا خامن نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے اس نے بچے کو جنم دیا تھا اور خامن نے کہا یہ میرا بچہ نہیں آزی کے بعد آ کر لے آن کیا اور قاضی نے پھر تو ان میں جدائی کروا دی اور یہ بچہ جو ہے جس کی وجہ سے لیان کیا گیا یہ بھی صرف ماں کا شمار ہوگا اب اس کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی تو بھائی اس کی تو باپ کی طرف نسبت ہی نہیں اور آصاب تو کہتے ہی کس کہ کو تھے جو رشتہ دار تھے باپ کی طرف سے تو اس کے عصبہ کون ہوں گے کہتے ہیں اس کے عصبہ بھی اسی طرح اس کی ماں کا مولا یعنی جو موثق ہے وہ کیا ہوگا اس کا بھی عصبہ ہوگا تو کہتے ہیں وہ آصبہ تو ولاد الینا ولاد کے آصبہ و ولاد المولانا اور مولان کرنے والے کے ولد کے آصبا جو ہیں مولا ام وہ ان کی ماں کا مولا ہے یعنی معتق ہے وہ مم ماتا وطا رکھا ہملن صورت یہ بھائی ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی حاملہ ہے بوقت انتقال اب کیا, کیا جائے اس کی اور کوئی اولاد نہیں ہے کہتے ہیں بھائی مال کو ابھی موقوف وراثت کے مال کو تقسیم نہیں کریں گے اسے موقوف رکھا جائے گا یہاں تک کہ بیوی بچے کو جنم دے دے پھر وراثت تقسیم کریں گے تاکہ پتہ لگ جائے بیٹے کو جنم دیتی ہے یا بیٹی کو جنم دیتی ہے ایک کو جنم دیتی ہے یا دو یا تین کی کتنا کو بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو مال کو موقوف رکھیں گے یہ اس وقت ہے جب میت کی اور کوئی اولاد نہیں ہے یہی ایک حمل اس نے چھوڑا ہے بیوی کے پیٹ میں اور اگر اور اولاد ہو پھر بڑی تفصیل ہے مسئلے کے اندر بھائی جی دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وہ را جو شخص مر گیا اور اس نے حمل چھوڑا وہ قلو ہو تو اس کا مال موقوف رہے گا یہاں تک کہ جنم دے دے اس کی بیوی اس حمل کو فی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ رحم اللہ تعالی بھائی دادا اور ایک شخص کا انتقال ہوا دادا بھی زندہ ہے اور اس کے بھائی بھی زندہ ہیں کون اولا ہے کون پہلے آساب بنے گا بھائی جو پہلے بنے گا وہ مال لے جائے گا امام فرماتے ہیں دادا اولا ہے دادا کیا ہے اولا ہے بھائیوں سے تو کہتے ہیں ول جد اولا لائق ہے جداخ کے مینال گا اور بھائی کیا ہوں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ عصبہ دادا بن گیا پہلے دادا نہ ہو تو پھر یہ بھائی لے آصاب بنیں گے بھائی اچھا پھر ان کا درجہ ہے بھائی سمجھ میں آیا وراثت لے کر جائیں گے دیکھیے ذرا گزشتہ کتاب الفرائض جہاں ہم نے شروع کی تھی وہاں دیکھیے دیکھیے وہاں آساب کی کیا ترتیب بتلائی تھی سب سے پہلا درجہ کس کا آسابات میں بیٹے کا اس کے بعد پوتے کا نیچے تک اس کے بعد والد کا اس کے بعد دادا ابو الاب جو باپ کا باپ ہے اس کے بعد والاخ بھائی کا ہے دیکھا بھائی کا درجہ کیا ہے دادا کے بعد آمد. ہے یہ امام اعظم و حنیف اللہ کے مذہب کے مطابق ترتیب بتلائی گئی وقال ابو یوسف و محمد الرحیم اللہ تعالیٰ جب صاحب اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ مال تقسیم کرے گا دادا بھائی کے ساتھ مال کیا کرے گا تقسیم یعنی مال ان دونوں میں تقسیم ہوگا یہ برابر کے درجے کے ہیں اللہ خل مقاصمہ تو مینا سلوس مگر یہ کہ یہ جو باہم آپس میں مال تقسیم کرنا ہے یہ مال تقسیم کرنے سے یہ کم کر دیتا ہے دادا کے حصے کو سلوس سے کیا کر دے سلو سے کم کر دے تو پھر اس इस میں دادا سلط لے لے جائے گا کیا لے جائے گا سلوس لے جائے گا مال بھا بھائی آساب کون ہے کن کو چھوڑا اس نے جی دادا اور بھائی تو دادا اور بھائی کے درمیان مال تقسیم کریں گے لیکن اگر ایسی سورت آتی ہے کہ دادا کے تقسیم کرنے سے دادا کا حصہ کیا ہوتا ہے سولو سے کم ہو جاتا ہے تو وہ سولوس لے لے گا صورت سمجھ میں آ جیسے دیکھو دادا ہے اور ایک بھائی صاحب فرماتے ہیں ان کے درمیان پہلے کیا کرو مال کو تقسیم کرو تو ان میں مال تقسیم کیا آدھا دادا کو ملا آدھا بھائی کو مل گیا تو آدھا سولو سے زائد ہے یا کم ہے سولوس سے لہذا ٹھیک ہے بھائی پھر بھائی دادا اور دو بھائی چھوڑے اب کیا کریں گے کہتے ہیں بھائی تینوں میں مال تقسیم کریں گے اسی طرح تو آپ ایک طرف ہے سلوس ایک طرف ہے اباہمی تقسیم آپس میں تقسیم کریں پھر کتنا ملے گا دادا کو سولو سے ملے گا تین آدمی ہو گئے ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا دوسری طرف بھی سولوس تھا برابر ہے ایک ہی بات ہے ہاں تین بھائی ہو جاتے ہیں یا چار تو حصہ کم ہو جائے گا مثلا دادا ہے اور تین بھائی ہیں میت کے تو ان سب میں مال برابر تقسیم کریں کتنے حصے کرنا پڑتے ہیں چار تو اس صورت میں دادا کو چوتھا ملتا ہے اور چوتھا حصہ تیسرے حصے سے کم ہے تو اب دادا کتنا لے لے گا سولو لے لے گا اور جو باقی بچے گا وہ بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے مسالہ سمجھ میں آ گیا یہ مانا ہے یقاسمو کہ کے وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ مال تقسیم کرے گا باہم آپس میں مال تقسیم کریں اللہ ان تن خل مقاسمہ تمین مگر یہ کہ وہ مقاسمہ کم کر دے اس کے حصے کو سلوس سے وہ عز تم الجداد قربی ہندنا اور جمع جب جمع ہو جائیں کئی جداد کئی دادیاں نانیاں تو سد جو ہے ان میں جو سب سے قریبی ہے اس کے لیے ہوگا کیونکہ جب قریب والی ہے تو دور والی کیا ہو جائیں گی ساقش ہو جائیں گی وَيَحْجُبُ حجب الجد أُمَّهُ اور محجوب کر دیتا ہے دادا اپنی ماں کو دادا کیا کر دیتا ہے اپنی ماں کو محجوب کر دیتا ہے بھائی دیکھیے دادا کی ماں یہ کون بنے گی دادا کی ماں کون بنے گی پر دادی تو وہ تو دادا سے بھی اوپر ہے اور آپ نے پڑھا جب قریب والا موجود ہو تو دور والے کو حصہ نہیں ملتا لہٰذا اسی لیے کہا جی کہ دادا جو ہے وہ محجوب کر دے گا اپنی ماں کو ولا ولا ت اور ماں کے باپ کی ماں ماں کا باپ کون نانا نانا کی ماں پرنانی بھائی کون ہوئی پرنانی تو بیچ میں نانا آئے بھائی نانا آئے تو آپ نے پڑھا تھا نانا کے واسطے سے جو پرنانی بنتی ہے وہ جدہ فاسدہ ہے اور ہم نے کہا تھا وراثت میں جدہ فاسدہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے جدہ صحیحہ کا اس لیے وہ کسی حصے کی وارث نہیں ہوگی بھائی تو کہتے ہیں ولا ترسو ام ابل امی بھی اور وارث نہیں ہوگی ماں کے بعد کی ماں بھی سہمین کسی حصے کی وقل تین تحجیب اور ہر جدہ جو ہے وہ محجوب کر دیتی ہے اپنی ماں کو جدہ سے ماں اس سے اوپر ہے نا جدہ کی ماں کی بات ہو رہی ہے جدہ کیا کر دیتی ہے اپنی ماں کو محجوب یعنی دادی اپنی ماں کو کیا کر دے گی محجوب ہے وہ پردادی ہوئی بھائی تو یہ دادی کی ماں تو دادی جب ہے تو پھر تو پردادی کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ مانا ہے کہ ہر دادی وہ محجوب کر دے گی اپنی ماں کو بابو ارحان یہ بات ہے زبیل ارحان کے بیان میں بھائی نسبی زبیل فروض پر ہم نے رد کیا تو فرض کرو کوئی تھا ہی نہیں ان میں سے بھائی تو اب مال کس کو دیا جائے گا زبیل ارحان بئی زبیل ارحان اور زویل ارخان کن کو کہتے تھے یہ عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ کیا ہیں زبیل ارحام ہیں کہتے ہیں وہ سہوانی جب نہ ہو میت کے کوئی عصبہ نہ ہو ولازو سہمین اور نہ ہی کوئی زو سہم ہو یعنی زبی الفروز میں سے بھی کوئی نہ ہو ورثہ زبول ارحامی تو اس کے وارث کون ہوں گے ارحام ہوں گے وہ ہوں اور وہ کتنے ہیں وہ دس ہیں ولاد البنتی بیٹی کی اولاد بیٹی کی اولاد یاد رکھیے یہ ولد کا لفظ جو ہے واحد تثنیہ جمع مذکر معنت سب پہ بولا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی واحد تثنیہ جمع مذکر معنت سب پر بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں زبول ارحام جو ہیں وہ دس ہیں ولاد البنتی بیٹی بیٹی کی اولاد بھائی بیٹی کی اولاد کیا ہے نواسا نواسی بھائی نیچے تک و ولاد الختی اور بہن کی اولاد بہن کی اولاد یعنی کون بھانجا بھانجی وغیرہ نیچے تک وہ بین تل اور بھائی کی بیٹی بھائی کی بیٹی کون ہوئی بھتیجی ہاں بھتیجا نہیں اس نے بھائی نہ ہو تو بھتیجا عصبہ بنتا ہے سمجھ میں آیا بھائی ہاں بھتیجی یہ زویل میں سے ہے اور تو یہ بھتیجی وہ بین تل اور چچا کی بیٹی چچا کے بیٹے نے تو آسبا بن وہ تو عصبہ ہے بھائی ہاں چچا کی جو بیٹی ہے وہ کیا ہے چچا کی بیٹی وہ زب الرحام میں سے ہے ولخالو اور مامو ہے ولخال خالہ ہے ابول اور ماں کا باپ یعنی کون نا اور نانا ہے یعنی ولاد ال مین ال امی آخ مین الم کون ہے ماشریک بھائی یعنی بھائی ولا اولاد وولد من بھائی کی اولاد ومن ادلا بہیم ادلا یوگری کے معنی ہیں منصوب ہونا ومن ادلا بہیم اور وہ جو ان کی وجہ سے منسوب ہے میت کی طرف یعنی ان کی آگے اولاد وغیرہ بیٹی ہے پھر بیٹی کے اولاد پھر اس کی اولاد کی اولاد بھائی اسی طرح تو جو ان کی وجہ سے منصوب ہے میت کی طرف بھائی اس کا بھی وہی درجہ ہوگا فلاحم منقان و دل میتی پس ان میں سب سے اولا کون ہے بھائی یہ ہیں تو دس جب اول کس کو دیں گے زویلاحام میں سے کہتے ہیں ف اولام ان میں سے اولا جو ہے منقان مین ولاد المیتی جو میت کی اولاد میں سے ہو یعنی نواسا نواسی نواسا میت کی نیچے کی طرح جو اولاد ہے سو دل ابینی او آخر ماں باپ کی جو اولاد ہے میت کے ماں باپ کی جو اولاد ہے او آخ یا ان میں سے کسی ایک کی جو اولاد ہے بھائی میت کے ماں باپ کی اولاد تو بھائی وغیرہ بھی ہیں لیکن وہ عصبات میں ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ان کے علاوہ کی بات چل رہی ہے ان کے علاوہ اب دیکھو کون ہے میت کے والدین کی اولاد او ہی ماں یا ان میں سے کسی ایک کے کسی ایک کی اولاد بھائی وہم وہ یہ ہیں مولانا خود بتلا رہے ہیں وہ بنات الاخواتی اور وہ بھائی کی بیٹیاں ہیں بھائیوں کی بیٹیاں ہیں یعنی بھتیجیاں ہیں بھتیجا میں نے بتایا نہیں وہ اولاد الاخوات اور بہنوں کی اولاد ہیں یعنی بھانجے بھانجیاں جی سما ہی پھر اس میت کے والدین کے والدین کی اولاد بھائی اوہدی ہمایوں میں سے کسی ایک کی اولاد بھائی وہ کون ہیں کہتے ہیں وہم الاخوال والخالات والعمات اور وہ مامو ہیں اور خالائیں ہیں اور خوفیاں ہیں اور وہ عزت توا وارثانفی درجن ف اولام من ادلا بی وارث و اقرب اور جب برابر ہو جائیں دو وارث کسی ایک درجے میں تو ان میں سے زیادہ اولا جو ہے وہ ہے ادلا بیوارسن جو منصوب ہوتا ہے بیوارسن کسی وارث کے ذریعے جو منصوب ہوتا ہے کسی وارث کے ذریعے دیکھیے یہ آپ کے حاشیے میں اس کی مثال دی ہوئی ہے دو نمبر ہاشی وز پر ہے کہتے ہیں کراج ال ماتا جیسے ایک آدمی اس کا انتقال ہوا وہ سارا کا بنا تامین اور اس نے ایک چچا کی بیٹی چھوڑی و بنا دین اور کھوفی کا بیٹا چھوڑا چچا کی بیٹی اور پوفی کا بیٹا اب کس کو دیں گے مال کہتے ہیں بھائی دیکھیے چچا کی بیٹی اور دوسری طرف کون ہے کوفی ہاں دیکھو اس میں سے چچا آساب ہے اور کوپی آسابات میں سے نہیں تو لہذا چچا کی جو اولاد تو لہذا چچا کے ساتھ معلوم ہوا تعلق قوی ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ اولا ہوگی یعنی چچا کی بیٹی کو کیا کر دیں گے مال دے دیں گے یہ مانا ہے کہ جب دیکھو حالانکہ یہ دونوں برابر ہیں بھائی ایک طرف چچا کی بیٹی ہے تو دوسری طرف کھوکھی کا بیٹا ہے بھائی طرح برابر کا ہے لیکن وارث کے وراثت کے اعتبار سے کون کبھی ہے چچا کبھی ہے تو لہذا اس کی اس کا لحاظ رکھیں گے تو کہتے ہیں دوبارہ وہ عید دوبارہ جب برابر ہو جائیں دو وارث کسی ایک درجے میں فولا ہم تو ان میں سے اولا جو ہے من ادلا بھی وارثین وہ جو منصوب ہے کسی وارث کے ذریعے جو منصوب ہے میت کی طرف کسی وارث کے ذریعے تو اس وارث و اخرب ام اولا مب اور جو زیادہ قریبی ہوگا ان زبل ارحام میں سے وہ اولا ہوگا دور والوں سے جب قریب والے ہیں تو ان کو دے دیں گے بڑی والوں کو پھرنے دیں گے وہ ابول امی اولا ملد الحی اور ابوال ام بئی ماں کا باپ وہ کون ہے نانا نانا وہ اولا ہے مِن وَلَدِ الْأَخِ بھائی اور بہن کی اولاد سے یعنی بھتیجی اور بھانجے بھانجی سے نانا اولا ہے سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی نانا کو پہلے دیں گے اور جو آزاد کرنے والا ہے اچھا بھائی بھائی دیکھیے وارثوں کی ترتیب کس طرح تھی سب سے پہلے کس کو دیں گے اس کے بعد نسبی کو پھر اس کے بعد سببی کو معلوم ہوا یہ کیا ہیں وارثوں سے مقدم ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ولموڑکی کو احق و آزاد کرنے والا زیادہ حقدار ہوتا ہے بالفاظ جو جو زائد ہے من صحمی زویل فروس کے حصے میں سے بہت سواہ جب اس کے علاوہ اور کوئی عصبہ نہ ہو تو پھر یہ عصبہ ہے وہ مول موالاتی اور مولا موالات و بارش ہوتا ہے بھائی وارثوں کی ترتیب کیا پڑی تھی سب سے پہلے زویل فروس کو دیں گے اس کے بعد کسے دیں گے حصب نصفی کو دیں گے اس کے بعد حصب سببی کو دیں گے اس کے بعد اصب سببی کے جو اسبات ہیں انہیں دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے پر ان کے حصوں کے بقدر رد ہوگا اس کے بعد کس کو دیں گے زبیل ارحام کو دیں گے اس کے بعد مولا موالات کو دیں گے تو معلوم ہو مولا موالات ہمارے نزدیک وارث بنتا ہے وہ عقد اس عقد کے مطابق کیا بن جاتا ہے وارث بنتا ہے. یہی بات بیان موالات مولا جو ہے وہ وارث ہوتا ہے کہتے ہیں وہ مولا صورت یہ کہ محتق جو ہے وہ آزاد جس کو کیا گیا تھا وہ اس کا انتقال ہوا اور احسابات میں سے کوئی نہیں ہے میں سے کوئی نہیں آساباد نسبیا میں سے اب حسب سببی کی طرف ہم چلے گئے حسبۂ سببی وہ معطق تھا آزاد کرنے والا اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے ہاں اس کے والد زندہ ہے اور اس کا بیٹا زندہ ہے معتق کا موتق کا جو آقا تھا اس کا باپ بھی زندہ اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہے اب مال کس کو دیں گے کون زیادہ قریبی آصبا ہے جس کا رفین اللہ یعنی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ قریبی آرسبا ہے تو سارا مال اس کو باقی دے دیں گے اور اس کے آقا کے والد کو کچھ نہیں ملے گا صورت سمجھ میں آ گئی جبکہ ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی وہ وراثت کی طرح تقسیم کریں گے اور وراثت کے اندر والد اور بیٹا ہوں تو والد زویل فروز میں سے ہو جاتا ہے تو یہاں اور اسے چھٹا حصہ ملتا ہے تو یہاں بھی والد کو جو مال بچا ہے اس کا چھٹا حصہ دے دیں گے اور باقی مال کس کے حوالے کر دیں گے بیٹے کے حوالے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ دا ترقل محتق ابا مولاح جب چھوڑا محتخ نے ابا مولا اپنے آقا کے باپ کو و, و بنا مولا اور اپنے آقا کے بیٹے کو فمال ہو للیپ نے تو اس معتق کا مال جو ہے وہ اس کے آقا کے بیٹے کے لیے ہوگا آئندہ ہما ترفین رحیمہ ہوں کے نزدیک وَقَالَ ابو يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَبِ سُدُس امام ابو يوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے لئے سُدُس ہوگا وَالْبَاقِ لِلِبْنِ اور باقی کس کے لئے ہوگا بیٹے کے لئے ہوگا دوسری صورت اب ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِن تَارَكَ جَدَّ مَوْلَا وَأَخَا مَوْلَا بے معتق کا انتقال ہوا اور معتق کا بھی کیا ہو چکا ہے انتقال بھائی مال ہم نے موتق کو اب دینا تھا اور کوئی آصبۂ نسبی تھا نہیں تو اب مو... کس کی طرف چلے گئے ہم آصبۂ سبب یعنی موطق کی طرف لیکن معتق بھی نہیں تھا تو پھر ہم اس موطق کے آصاباد کی طرف گئے تو اس کے آساباد میں سے اس کا دادا بھی زندہ ہے اور اس کا بھائی بھی زندہ ہے اب کس کو دیں گے امام صاحب فرماتے ہیں بھائی بات پہلے گزر چکی ہے با دادا اور بھائی میں سے کون مقدم ہے دادا مقدم ہے تو دادا کو دے دیں گے جبکہ صاحبین صاحب رہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دادا بھائی کے ساتھ کیا کرے گا مال کو تقسیم کیا کرتا ہے تو یہاں بھی دونوں کیا کر لیں گے مال کو تقسیم امام صاحب کے نزدیک مال باقی سارا دادا کو دے دیں گے بھائی کو کچھ نہیں ملے گا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان مال کو تقسیم کر دیں گے تو کہتے ہیں فعین طارہ کا جدہ مولا ہو اگر چھوڑا اپنے آقا معتق نے چھوڑا کس کو چھوڑا جدہ مولا ہو اپنے آقا کے دادا کو وہ آقا مولا ہو اور اپنے آقا کے بھائی کو فلمال الجدی حنیفت رحمہ اللہ تو مال جو ہوگا وہ دادا کے لیے ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وقال ابو صف و محمد ان رحم اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے کہ مال ان دونوں کے درمیان ہوگا یعنی ان میں تقسیم ہوگا ان دونوں میں تقسیم ہوگا ولا الا یو ابو اور یہ جو مال ملا ہے یہ بلا ہے بھائی آپ جانتے ہیں بھائی اس کو کیا کہتے ہیں ولا کہتے ہیں تو کیا اس ولا کو, کو کوئی بیچ سکتا ہے ایک آدمی نے غلام آزاد کیا تو یہ آزاد کرنے والا اس کی ولا کا مستحق ہے کیا ہے اس کی ولا کا مستحق ہے بھائی یہ آصب سبب بھی یا نہیں اس کا تو اس کو ولا مال ملے گا یا نہیں ملے گا اگر آصبۂ نصبی نہ ہوا اس کو ولا کہتے ہیں جو مال اس کو ملتا ہے تو یہ ولا کا مستحق ہوا تو کیا اس والا کو وہ بیچ سکتا ہے کسی اور کو بیچ دے کہ چلو بھائی جو اس سے پھر میراش ملے گی والا وہ میں نہیں لوں گا بلکہ تم لے لینا اتنے پیسے مجھے اس کا ایور دے دو کیا بیچ سکتا ہے یا کسی کو ہیبا کر سکتا ہے یہ والا کہتے ہیں نہیں بھائی ولا کو بیچا یا ہیبا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ولا بھی نصب کی طرح ہے نصب کی طرح رشتہ داری ہے اور نصب کو جیسے بیچا یا ہیبا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ولا کو بھی بیچا یا ہیبا نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں ولا یوبا اولا الا یو ہبو اور بیچا نہیں جائے گا ولا کو اور نہ ہی ہبا کیا جائے گا تو اللہ کو نہ بیچا جائے گا اور نہ ہیبہ کیا جائے گا چلیے بس مولانا ہال المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام